جو آج آپ کے سامنے شہری ٹائم میں موجود ہے, ایک سے جنید احبال حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی اکمل صاحب جناب مفتی عامر صاحب اور آخر میں تشریف فرمائے جناب قاری وہی ظفر قافی صاحب آج ہم گفتگو کر رہے ہیں در اصل مقصد حیات پر کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے اس میں مزید کلام کو آگے بڑھواتے ہیں مفتی صاحب آپ کلام فرما رہے تھے عبادات کی اسلام جو ہے وہ انسان کی زندگی کے تمام پہلو پر محیط ہے ایسا نہیں ہے کسی مخصوص رکن کو جیسے دیگر مذاہب میں فخت پوجا پاٹھ کو وہ دین کرار دیتے ہیں مذہب کرار دیتے ہیں مگر آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں بال بچوں کی پرورش سے لے کر عبادت مسجد روزہ نماز یعنی حقوق اللہ بھی دین میں عبادت میں شمار ہو رہے ہیں حقوق العباد عبادت میں شمار ہو رہے ہیں اس پر بھی عجر و ثواب ہے اس پر بھی جزا و سزا ہے اور حقوق اللہ میں بھی عجر و ثواب ہے اور اس پر بھی گرفت ہوگی ٹھیک مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اگر مقصد حیات کی تکمیل کی ہم بات کریں مثال کے طور پہ اس شخص مقصد حیات کی تکمیل کو تلاش کرنا چاہتا ہے کہ تکمیل کس طرح سے ہو تو کون سے ایسے امور ہے جو اس میں معبن ثابت ہوں گے یہاں دیکھیں مقصد حیات کا جو ہم نے تعین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تو جو چیزیں فرض و واجب قرار دی ان کے ارتقاب کے لیے بھیجا جو گناہ وغیرہ ہیں ان سے اشتناب کے لیے بھیجا اور دیگر بہت ساری چیزیں ایسے پیدا کردی جو اس دونوں چیزوں کے ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہیں پیسہ کمانا کرنا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا رشتے داریاں وغیرہ ہیں تو so, so, لازم سی بات ہے کہ اس میں ہمیں چند چیزیں جاننا لازم ہے سب سے پہلے تو علم دین ٹھیک ہے یہ تو سیکھنا ہی پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ نے کیا کیا فرض و واجب قرار دیا हुँ. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ حقوق اللہ کی پوری ایک تفصیل ہے हुँ. حقوق العباد کی پوری تفصیل ہے تو ان کی لمیٹیشن وغیرہ یہ تمام ہمیں علم بتائے گا चीज़. اس کے بعد فرض اور واجب اگر ہم نے جان لی یہ چیزیں فرض الاج ہے کس طرح ان کو ادا کرنا ہے चीज़. ان کے تمام ادائیگی کے ظاہری طریقے, طریقے باسنی آداب اس کے بعد گناہوں کے مارے پر یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد اب ان کی ادائیگی کا طریقہ پھر ان کے ادائیگی کے راہ میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں پہ بات کریں گے اس شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جیند بھائی السلام علیکم جناب کیسے مزاج صحیح صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کرم جنید بھائی ایک پہلے تو سلام عرض کروں گا تو میں مفتی کرام کو اور گاڑی سے آپ کو کافی دیروں بھر چیز پہ نظر آئے اور ماشاء اللہ آپ بھی پہلی ٹائم میں نظر آئے بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے اس ٹائم پہ دیکھنے میں آپ کو بہت شکریہ اور جب میں ایک مختار کام سے ایک میرا سوال تھا ایک میرے کزن ہے جو کراچی میں رہتے ہیں ماجل کے وہاں پہ قبرستان ہے وہاں پر 30 سے 35 قبریں ہیں جو قبلہ رخ بنی ہوئی ہیں ان کا جو پیروں کا رخ ہے قبلے کی طرف جا رہا ہے تو اس میں, اس میں جو صاحب قبر ہیں ان کے اوپر کوئی عذاب ہے یا نہیں ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خطبے کی اذان کا جواب کا منع کیا گیا ہے تو اس میں کیا قباہت ہے اور خود بدے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اس کو چمنا بھی منایا تو اس کا ذرا مجھے اچھا صحیح صاحب آپ نے کہاں سے کال کی تھی میں اسلام آباد سے بات کر رہا اسلام بات سے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی آپ رکاوٹ جو پیدا کرتے ہیں امور اس سے بات کر رہے تھے جی ہاں پھر یہ ہے رکاوٹ ڈالنے والے امور ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے مثلا نفس ہے شیطان ہے مخلوق ہے دنیا ہے ٹھیک ہے چار کی پھر اس کے بعد اور بہت سارے امور آتے ہیں جسے کو مشتبہ امور کہتے ہیں <سلام> ان کی معرفت حاصل کرنا تاکہ حرام و حلال جو قطعی طور پر ان میں اور مشتبہ امور میں فرق کر سکیں فرق کو بھی سکے فرقے آپ ایک کامر بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اقبال میمن صاحب حیدرآباد سے اگر میں غلط نہیں ہوں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر دعا ہے آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میری سماعتوں میں آپ کی آواز میں اتنا رس گھولا ہوا ہے کہ میں نے ابھی سے واپسی سلام کرنے پر آپ کی آواز کو پہچان دیا بہت شکریہ بھائی آپ نے کاری صاحب لیجنڈ کو بلایا ہے جناب کاری بھائی صاحب کو ماشاء تو مفتیوں کے لیجنڈ جو ہے میرے حساب سے مفتی اکبر صاحب ہیں بے شک بے شک بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تو آپ ہیں آپ اور تقسیم بھائی ماشاء آپ کی محبت آپ کی محبت فرمائش ڈائریکٹر میں خلیل واسی صاحب ہیں جناب جناب اور اب قاری صاحب سے فرمائش کرنی تھی اور سب کو سلام بھی دینا تھا وعلیکم السلام جناب قاری صاحب سے آج انہوں نے اللہ و اللہ سے شروع نہیں کی کیسے یہ فرمائش حیدرآباد میں انہوں نے ایک نعت پڑھی تھی احتکاف کے حوالے سے تو وہ بھی نعت کی فرمائش ہے اگر آپ پوری کروائے بڑی محنت سر میرے بس میں تو صرف اتنا ہے کہ میں درخواست کر سکتا ہوں ان کی بارگاہ میں میں درخواست رکھ دوں گا انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے ضرور آپ کو سنوائیں گے بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اقبال میم صاحب آپ نے حیدرآباد سے کال کی مفتی صاحب اب میں خطا گلام نہیں کروں گا بات جاری رکھے ضرور کریں تو مسئلہ نہیں فرمائیے تو یہ بس میں نے تقریبا سلام کر چکا ہوں تو یہ تمام امور ہیں جو مقصد حیات کی تکمیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں ان کا یہ یقین سی بات ہے کہ ایک دم ایک شعر جس کو پہلے شعور حاصل نہیں تھا تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ مقصد حیات میرا ہے کیا تو ایک دم یہ تمام امور حاصل نہیں ہوں گے ایک ہے شعور کی بیداری شعور کی بیداری انسان کو عمل کی طرف ابھارتی ہے آج تک وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے لیکن جتنی جلدی ممکن ہو سکے اور پھر کا عامل ہوگا تو ان شاء اللہ اچھا علم سے انشاء مراد, مراد کون سا علم ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ دنیاوی علم کی بات کریں یا دینی علم کی بات کریں کون سے علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں اصل مقصود تو علم دین ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن علم دنیا اس علم دین کے حصول کے لیے ایک اعلیٰ بن جاتا ہے ذریعہ سبب بنتا ہے ٹھیک ہے جی بالکل اگر آج کے دور میں آپ دنیاوی علوم سے قطرۂ نظر صرف دین سیکھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں سیکھ سکتے بچہ ابتدا کرتا ہے دنیاوی علوم سے پھر وہ ان کو سیکھنے کے بعد آتا ہے دین علم کی طرف ٹھیک ہے جیسے دونوں لازم لیکن اصل مقصود جو ہے وہ علم دین ہوتا ہے اسی کے قرآن حدیث میں جانا اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک کلام ہوتا ہے کلام تو کیا کہیے بہت سے لوگوں کی طرف سے ایک مقدمہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب جو اصل مقصود ہے وہ علم دین ہے اور اس کے لیے دنیا کا جو علم ہے وہ سپورٹو ہے تو وہاں پر وہ لوگ ایک کلیم یہ کرتے ہیں کہ سب موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں یا جو جدید دور کے تقاضے ہیں جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی آپ بات کرتے ہیں ترقی کی بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن جو ہے ہو چکی ہے سیٹلائٹ چینلس کا دور ہے کمیونیکیشن کا دور ہے اس دور کے اندر پہلے وہ کہتے ہیں کہ فوقیت جو ہے جو ہے وہ دنیاوی علوم کی ہونی چاہیے اس کے بعد سپورٹڈ جو ہے وہ دینی علوم ہو پی پرسپشن کس حد تک چاہیے اس کے ساتھ علم کی جب ہم تقسیم دیں نا تو اس کی بہت ساری تقسیمات ہیں ایک بات سب سے پہلے بنیادی یہ یاد رکھیں کہ فی نفسی علم غلط چیز نہیں ہوتا हुँ. کوئی بھی علم ہو आच्छा. اب دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی علم کو حاصل کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو علم خدا سے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے اللہ سے قریب کر رہا ہے تو وہ دینی علم ہے हुँ. اللہ تعالی سے دور کر رہا ہے تو وہ دنیاوی علوم ہے وہ غلط علم ہے یہ آپ کہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سے حاصل کیے جاتے ہیں ان کو علوم القرآن کہتے ہیں تیسری بات یہ کہ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم یہ ترتیب قائم کرتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے مثلا جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں جن کو آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں پہلے آپ کو معلومات اویرنیس ہونی چاہیے بغیر علم کے آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے آپ اپنی ذمہ داریاں غلط نبھائیں گے تو جو آپ کے اوپر فرائض ہیں مذہبی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ان تمام چیزوں کو مثلا نماز ہے آپ کے اوپر فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا آپ کو ضروری ہو گیا اسی طرح حقوق العباد میں سے جو چیزیں آپ کی ذمہ داریاں وہ حاصل کرنا ضروری ہو گیا اس کے بعد ہم اگر اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج اتنے جدید ترین علم آ چکے تو یہ جو قرآن علوم ہے صف و نناب ادب ہے ان حدیث فقہ ہے ان کی اہمیت کم ہو جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہے ٹھیک ان کی اہمیت کم نہیں ہوگی یہ سارے علوم جیسے مفتی صاحب نے کہا معاون ہے با ایمانہ کہ ہم اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو بھی پریفر کریں گے चीक. ترجیح دیں گے ہمارا مقصد حیات اللہ سے قریب ہونا ہے चीक. بندگی کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ کون علم ہمیں اللہ سے قریب کر رہا ہے اس کی بندگی میں معاون ہے کون سا براہ راست ہے اور کون سا بال ہے بات جاری رکھیں گے مفتی صاحب ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی اقبال صاحب ان کے ساتھ تشریف جناب مفتی عامر صاحب آخر میں تشریف رکھتے ہیں جناب قاری ظفر صاحب مقصد حیات کو تلاش بھی کیا جا رہا ہے ناظرین اور کچھ لوگ اس کی تکمیل بھی چاہتے ہیں دیکھیں اب ہمارے ساتھ سیری ٹائم میں اس پیارے سے موقع پہ جہاں منادی پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی بخشش کا طلبکار اور مقفرت کا طلبکار کار دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بہت شکر ہے آپ ٹھیک بھائی حال ہے بھائی اگر آپ ٹیلیویژن کی آواز کو بند نہیں کریں گے تو آپ کیا حال ہے کرتے رہیں گے میں کہوں گا بہت اچھا ہوں تو آپ بند کر دیجیے تو بند ہے جناب فرمائیے جی جنیش بھائی مفتی احمد صاحب اور مفتی احمد صاحب کو بہت بہت سلام ہے وعلیکم السلام हैं پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری باقی میں ایک مسجد ہے وہاں کے اگر نہ بیٹھے تو کیا بیٹھنا ضروری ہے ٹھیک آپ کو بتاتے ہلو السّلام علیکم وعلیکم السلام جنید بات کر رہے ہیں بہت شکریہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آج کے دور میں کس طرح ہم اسلامی اسکولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں بہت اچھا کون ہے قاری صاحب سے نعت کی فرمائش کرنی ہے کون سی کی فرمائش کرنا اور صاحب بہت پسند کیا جاتا ہے میں ان کو صاحب کو پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے پوری دنیا میں میں بہت پسند کیا جاتا ہے اور بچہ بچہ ان کو پسند کرتا ہے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے آج بات کرتے ہوئے صاحب سے بات ہو سکتی ہے بالکل بات ہو سکتی ہے یہ آواز آپ صاحب کی سنیں ہلو جی جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اپنا جاب ٹی وی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی قاری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بالکل فرمائش پوری کیجئے بالکل کیجیے ایک ساتھ اگر فرمائش پوری نہیں ہوگی ان کی تو حیدرآباد میں داخلہ بند ہو جائے گا صبوح بغداد من طلعتي اللہ جی اللہ اللہ اللہ, اللہ、, اللہ、, اللہ، کیا بات صاحب مفتی صاحب جیسے کہ مفتی عامر صاحب نے یہ فرمایا کہ صاحب یہ جو مطلب معاملات ہیں علم کے اندر اس کے اندر دنیاوی علم جو ہے وہ ہے اور دینی علم جو ہے بنیاد ہے لیکن مقدمہ جیسا میں نے پیش کیا تھا میں ایک بات اور سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری سماعتوں میں بات آتی ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف علم دین پر پیش کرتے ہیں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ مکمل طور پر بیک ورڈ قسم کے لوگ ہیں اور انہیں چاہیے کہ صاحب اب تھوڑا سا ریفائنڈ اپروچ لے کر آئیں ذرا ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں اور جدید تقاضوں کے مطابق علم حاصل کریں تو وہ اپروچ کیسی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی شخص علم دین سیکھ رہا ہے تو اسے جدید تقاضے کے مطابق علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے اچھا لازم سی بات ہے ایک شخص کی اگر فیلڈ یہی ہے کہ وہ علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ اسے یہ مجبور کریں گے کہ وہ کمپیوٹر سائنس کی طرف بھی آئے وہ میڈیکل کی طرف بھی آئے ہر شعبے کے اندر جائے ایسا تو نہیں ہے جدید علوم بھی جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی کسی ایک خاص شعبے کا ہی سیکھتے ہیں نا <تصفيق> ایسا تو نہیں کہ ہر شخص ہر شعبے کے اندر قدم رکھ دیتا ہے شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ بیس وہ مختلف علوم کی کرتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کسی ایک علم کا ایک خاص شعبے کا انتخاب کرنے کے بعد اس طرح بڑھ جاتے ہیں تو اگر یہی اعتراض دیکھا جائے تو صرف علم دین سیکھنے والوں پر نہیں ہے علم دنیا سیکھنے والوں پر بھی یہ اعتراض قائم ہو سکتا ہے <تصفيق> مثلاً کہ ایک دیندار اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ سے دنیاوی علوم کے لیے کیوں وقت ہو گیا آپ دن کا علم کیوں نہیں سیکھتے آپ دستی کیوں نہیں کرتے <سؤال> <سؤال> جبکہ اس کے تکمیل جو ہے وہ آخرت کے لیے بہت زیادہ معاون ہے <سؤال> دنیا میں تو عارضی ٹھکانا ہے آخرت کا تو دائمی ٹھکانا ہے یار اس مقدمے کا حل بہت آسان سے یہ ہے بطور جج میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے اپنے مقصد کی تعین کر لیجیے لی ایک شخص اپنے ایک مقصد حیات متعین کر لیا ٹھیک ہے جو آئین قرآن حدیث کے مطابق بالکل ٹھیک ہے وہ اسی کے تقاضے کے لیے عمل کرے گا اگر آپ نے ایک نیا مقصد بنا لیا ہے کہ میرا مقصد جبھی ترقی ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کے لیے عمل کیجیے کس میری طرف سے بھی آئے گا فیصلہ تو آپ نے کر دیا کس ابھی باقی ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب جی رہا ہوں لاہور سے جی قرم خاص جی سر جی یہ بتا دیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کیا بات ہے زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اگر اگر یہ ہمیں پتا چل جائے تو پھر ماشاء اللہ یہ تو وہ کام ہو جائے کہ اس کے بعد کچھ اور گفتگو کی ضرورت ہی نہ رہے لیکن بحران آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی اوتیجہ بات یہ ہے اس سے یہ ہے کہ چھ سال کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں عروج مسلمانوں نظر ہے اللہ کے بعد پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھ سو سال اور آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو برس کا نزولی کے وہ نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ مکمل طور پہ گرف ہو چکا ہے جابر بن حیاان کی بات کریں بو علی سینا کی بات کریں دیگر وہ لوگ جو کسی نہ کسی طور سے سپورٹر رہے مسلم کمیونٹی کو وہ ایک الگ بات ہے کہ تاریخ کے اندر ان کے حوالے سے کیا الیگیشنز ہیں کیا معاملات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خلا ترتیب کے اعتبار سے وہاں پر موجود ہے اگر ہم اسپیسیفک یہ کہیں کہ صاحب ایک شخص کو علم دین ہی حاصل کرنا چاہیے تو سائنس میں ٹیکنالوجی میں ڈاکٹریٹ میں ایجوکیشن میں یا دیگر جو شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر مسلمان پہلیٹریٹ کیسے کرے گا یہ میرا اشتخاط ہے مجھے ذرا شفی چاہیے ہم نے یہ کہا کہا کہ سارے کے سارے مسلمان علم دین سیکھنے کے لیے آ جائیں دیکھیں علم کی ایک مقدار ایسی ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سیکھنا فرض ہے اس کے ان تفصیلی کلام کریں گے وہ تو ہر ایک کو سیکھنا پڑے گا اور اس کی مقدار بہت تھوڑی سی ہے اور وہ آدمی اپنی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بآسانی سیکھ سکتا ہے اس سے زیادہ جتنا بھی سیکھنا ہوتا ہے اسے فرض کفایہ کا نام دیا گیا ہے فرض کفایہ ہوتی ہی وہ عبادت ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کی طرف سے لوگ بھی اختیار کر لیں تو سب کے سب بڑی ذمہ ہو جائیں گے ایز ایک اعتراض ختم دوسرا میں باپ یہ بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں کہ اگر 500 سال مسلمانوں کے عروج کے تھے اور تقریباً آٹھ یا ساڑھے سال تنزلی, تنزلی کے نظر آئے اس وقت دنیاوی علوم تھے یا نہیں تھے بالکل اچھا پہلے تو صرف دینی علوم تھے تو پانچ سال تو حکومت ہو گئی نہیں ہوگی بالکل ہو جی. جب دینی علوم دنیاوی علوم نہیں دور کا جو ہے وہ جب دنیاوی علوم نے یلغار کی ہے تو آج سو سال آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ تنزدلی کے نظر آئے اور آج جو دور جدید تقاضوں کے مطابق ہم چلنے کے باوجود جس تنزلی کا شکار یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ کیا ہے اب آپ بتائیں اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی فہمی ایک قرآن کو پڑھنا ایک قرآن کا فہم ہم نے قرآن کو میں سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ ہم نے قرآن کو صرف پڑھا لیکن جو فہم حاصل کیا وہ انگریزوں نے کیا اور آج اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہاری کتاب سے ہم نے کیا کیا چیزیں نکالی ہیں اس پر ہم کلام کرتے ہیں ناظرین رہیں گے آپ تو ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس خوبصورت سے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختلف سری ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے نظم بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ترقی اور تنزم کا جو دور ہے مسلمانوں کا قرآن فہمی آج کہاں پر گئی ہے اس پہ کلام کرواتے ہیں لیکن اس سے قبل ایک کالوں پہ شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم. جی کون اور شاہ سے بات کر رہی ہوں ملک بات کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیں مجھے بتا یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ لوگ جب آتے ہیں رات کے وقت رات میں تو اکثر مجھے تصویر وغیرہ اپنی پڑھنی ہوتی ہے تو میں ٹی وی بھی دیکھتی رہتی ہوں صاف تصویر بھی پڑھ لیتی ٹھیک ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بتا دوسرا یہ ہے کہ ملک صاحب سے پوچھنا ہے کہ جس وقت عورت کی تو یہ ہے جب شادی ہو گئی بچے ہو گئے بچوں نے شادیاں کر لی سب ان کی اپنی زندگی سیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ماں باپ تنہا رہ جاتے ہیں اب ہماری زندگی کا جو ایک مقصد ہوتا ہے نا وہ تو ختم ہو گیا اب کے لیے بچے ہمارے ماشاءاللہ اللہ اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہیں اب ہم نے یہ ٹھیک ہے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں لیکن اب زندگی گزارنے کا اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے زندگی نہیں گزار رہے اور زندگی ہمیں گزار رہی ہے وہ ایک جو جینے کا مقصد ہے وہ جیسے ختم ہو گیا ہے اچھا آپ یہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ اس کے بعد حیات کا مقصد کیا رہ جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام میرے دو السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں لاہور سے بورا جی شہید جی سعید صاحب میرے جی دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو یو اے ہے وہاں بہت ماحول کھلا ہے وہاں کیا بچیوں کے تعلیم کے لیے وہاں بچیوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور और... ہلو آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے میں بات کر رہا تھا اسی ساتھ قرآن فہمی کے حوالے سے آج انگریزوں نے ریسرچ کی باقاعدہ اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ کوڈ آف لائف کے طور پہ اس کو لیتے ہیں بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ وہ کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم علم دین کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا فہم حاصل کرنا ہے جس کو حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا ہم اس کے عشر اشری تک بھی پہنچ پائیں یہ دعویٰ ہی بالکل غلط ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو قرآن خریدی انگریزوں کو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے کہ آپ ثابت کر کے بتا دیجئے میں چیلنج کرتا ہوں بیٹھتا ہوں لائیو پروگرام اب رکھیں اور دیکھ ہیں کون جیتتا میں چیلنج کرتا ہوں پورے ورلڈ لیول پر اچھا وہ لوگ اپنے خاص مقصد کو سامنے رکھ کر ہمارے ہی علماء کی تفسیروں پہ ریسرچ کر کے نتیجہ مرکتے ہیں صحابۂ کا ایک علمان جو عربی السان تھے نبی کریم کے سپنے والے تھے وہ قرآن, قرآن کو براہ راست نہ سمجھ سکے آپ دیکھیں جس بخاری اٹھا لیجیے مسلم اٹھا لیجیے کتاب و تفسیر کے نام سے باقاعدہ ان قائم کیے ہیں اور ان میں وہ احادیث جمع کی گئے ہیں جس میں صحابہ کرام قرآن, قرآن کی وضاحت کے لیے وضاحت رسول کے محتاج تھے اچھا تو جب صحابہ کے عربی اللسان ہو کر وہ محتاج تھے تو آج کا انگریز کیسے محتاج نہیں ہوگا اور اس نے کہاں سے کہ قرآن فامی حاصل کر لی کیا وہ براہ راست عبارت پڑھنے کے بعد اس پر علم کے دروازے کھل جائیں گے جو ہمارے علماء پہ نہیں کھلے پندرہ سو سال کے اندر انگریزوں نے کتنا کام کیا قرآن پر یہ آج کے دور میں رکھ لیجئے اور پندرہ سو سال کے عرصے کے اندر تقصیر میں دیکھ لیجئے جی, ہمارے علماء نے کام کیا Ach, شاید کیا, دا ہاں, دا ہاں، میں سمجھ گیا آپ کی بات میں اس سے پھر ایک بات کرتا ہوں دیکھیے صرف وہی بات ہے کہ ریسرچ کی جو تھنکنگ ہے وہ مختلف ہے وہ کسی اور تھنکنگ سے کر رہے ہیں ہمارے علماء نے کسی اور تھنکنگ سے کیا اور میں آپ کو یہ ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی تھنکنگ کا محتاج نہیں کر سکتے اس کے اندر نہیں لا سکتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے جو ہمارا مطلب سوچنے کا انداز اس کے مطابق کیوں نہیں دیکھ رہے ہم بھی سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے سوچنے کے انداز کے مطابق کیوں نہیں دیکھیں مفتی صاحب دیکھیں میں ایک بات سمجھنا ہی چاہتا ہوں کہ جس لائف کو ہم اپنے گھر کے اندر لیے بیٹھے ہیں جس کوڈ آف لائف کو اللہ قبارک تعالیٰ نے آپ کی معیشت کے لیے آپ کی معاشرت کے لیے آپ کی سماجیات کے لیے آپ کی ترقی کے لیے ایون ایک ایک چیز کے لیے بھیجا ہے یعنی وہ قرآن تو ممبا ہے نا مرکز ہے چیز کا بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے اگر اخلاقی تقاضوں کو اٹھا لیا سماجیات کو اٹھا لیا یا معاشرت کو اٹھا لیا یا معیشت کو, کو اٹھا لیا اور ریسرچ کے سارے معاملات وہاں چلے گئے تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ہمارے درمیان یہ لیبس موجود ہے کہاں سے لیبس موجود ہے مجھے بتائیے نا کون سا ایسا آپ مجھے ایک ٹاپک کیسے بتا دیجیے جس کو علماء مسلمان اسکالر نے نہیں لکھا وہ ٹاپک آپ کیا کرنا مفتی صاحب اس بات کے حوالے سے آپ کو کیا نقصان ہوگا دیکھیں مفتی صاحب نے جس پوائنٹ آف ویو سے کہا وہ بالکل دوست ہے ایک بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کو جمع ہم ہیں تو اس کی ہم ذرا تقسیمات کریں علوم کے اعتبار سے میجر تو اس میں سکا بھی ہے اس کے اندر بھی ہیں اس کے اندر امسال بھی ہیں اس کے اندر مطالعہ کائنات بھی موجود ہے مثال کے طور پر انسان کی پیدائش کے حوالے سے معلومات موجود ہیں پھلکیات کے حوالے سے معلومات موجود ہیں بوٹنی کے حوالے سے معلومات موجود ہیں نباتات کے حوالے سے معلومات موجود ہیں اب اگر کوئی شخص ان علوم سے دسترط حاصل کر کے قرآن حکیم کی ان آیات کو اللہ تبارک و بطالیہ کے ان کلام تک پہنچتا ہے جس کی دعوت خود اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس میں تدبر کرو اس میں تفکر کرو یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اور وہ اس تک پہنچتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیاوی علم ہو اور وہ کسی غیر مسلم ہی کا سرمایہ ہو اچھا ابھی ایک دیکھتے ہیں کہ اس علم کی جہاں پہ ہم نے ایک پوری باؤنڈری بہت سیٹ کی ہے کہ جی اس علم کو حاصل کرنا یا اس علم کو حاصل کرنا اس میں اگر ہم کوتا ہی کرتے ہیں تو اس کے کی نقصانات کیا ہیں یہاں دیکھیں نقصان ہم مقصد حیات کے حوالے سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا علوم دینیہ دینیات و فیضیاب نہیں ہوا سب سے پہلا مقصد مقصد حیات ہی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ٹھیک جی. لازم بات ہے کہ جب اس کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث سامنے موجود نہیں ہوں گے تو وہ اپنے اطراف کے تقاضوں سے اپنے ایک مقصد حیات متعین کرے گا جیسے جیسے آپ نے تمینت فرمایا کسی نے کاروبار کو بنا لیا کسی نے فیشن کو بنا لیا کسی نے گناہوں سے لفظ کو مقصد حیات بنایا ہوا ہے کوئی سرمایہ دار بننا چاہتا ہے وہ بلڈنگیں جمع کر رہا ہے اور اگر دکانیں لے کر چلا جا رہا ہے اس نے اس کو مقصد حیات بنا لیا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے علم دین نہ سیکھنا کا کہ آدمی کو اپنے مقصد حیات کی تعین میں دقت پیش آ جاتی ہے اور غلط مقصد میں ہی پوری زندگی گزار کر ناکام ہو جاتا ہے hmm. دوسرا یہ کہ مقصد حیات کی تکمیل کے سلسلے میں یعنی ہم نے کہا کہ عبادت کے لیے ہمیں بھیجا گیا اور عبادت دو چیزوں پر مشتمل چیزوں کا نام ہے ایک فرض اور واجب کا ارتقاب دوسرے hmm. گناوں سے اجتناب hmm. جب کسی کو ان چیز معرفات حاصل نہیں ہوگی نہ وہ نماز کی طریقے سے کر سکتا ہے نہ روزانہ حج نہ زکوۃ اور نہ وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے یہ وجہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھ لیں بعض لوگ نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور بعض گناہوں کو باقاعدہ ثباب سمجھ کے کر رہے ہیں بات جاری رکھیں گے اسی صاحب اور ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام, علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا عادت اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے سر السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہے آپ جی اللہ گربت میں ہلو ہلو جمیر جی فرمائیے فرمائیے کون آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کی آواز بھی اونچی بول رہے ہیں آپ کی آواز بالکل درست آ رہی ہے فرمائیے ہماری آواز بھی آ رہی ہے بات جی ہاں میں فیصلہ باز سے بات کر رہی ہوں ہلو جنی بھائی جی میں عرش کر رہا ہوں فرمائیے میں فیصلہ آبادی سے بات کر رہی ہوں لیا پارک سے آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں آج ماشاء اللہ تو آپ کی یہ بات کرنی تھی کہ زندگی اگر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہیلو جی جی فرمائیے آپ اگر ہمیں اپنی زندگی حضور وسلم کی سُنر کے انصاب گزارنی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اکمل صاحب کو میرا بہت بہت اتنے اچھے لگتے ہیں ہمیں ماشاء اللہ سے یہ اتنے پیارے ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے بہت زیادہ نور اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی میری دل ہی خواہش ہے کسی بھی ان سے ملاقات ہو چلے جی آپ جو ہے وہ آپ کی دعائیں ان تک پہنچیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بکی صاحب کیا فرما رہے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں سر آپ کے عرصیہ کے علم دین اگر نہیں ہوگا تو پھر نہ ہم گناہوں اسی طرح بچ سکتے ہیں نہ عبادات کے ارتقاب کر سکتے ہیں یعنی لوگ فردر واجب کردہ چیزیں ہیں اور ان میں ناکام ہونے کا مطلب پھر موت میں اذیت اور خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دولت ایمان چھن جائے جو ظاہر شخص جو ہے وہ کلیمات کفر زبان سے نکالتا اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں دین کی کمی نہ پر ہوتا ہے سکتا دولت ایمانی چھن جائے پھر عذاب خبر پھر آخرت میں حساب و کتاب میں سختی پھر اگر خدا نہ خاصتا وہاں ناکامی ہوتی ہے تو جہنم میں داخلہ تو یعنی اس کے نقصانات کی ایک اتنی لمبی فہرست ہے کہ دنیاوی امور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں لڑائی جھگڑے فسادات جو گھروں کے اندر ہو دین کی کی ہے <تصفح> Okay, آخرت کے معاملے بھی دیکھیں تو نقصانات اچھا بڑا خوبصورت ایک احاطہ مفتی صاحب نے کھینچا ہے کہ علم دین اگر ہم نہیں سینتتے تو اس کے نقصانات ان, ان مطلب حوالوں سے ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں یعنی اگر ہم ایسٹرن ورلڈ کی بات کریں یا ویسٹرن ولڈ کی بات کریں یہاں تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ جس انداز سے ایک ترویج کا سلسلہ ایک طبیعت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے بعض کی محافل تقارییر خطبات سارا سلسلہ لیکن مغرب میں تو یہ باتیں بڑی ناپائید ہے ذریعے تو اس چیزیں پہنچ رہی ہے. لیکن مفتی صاحب وہ جو, جو گراؤنڈ بڑی مختلف ہیں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ دیکھیں قرآن ایک آفاقی کتاب ہے اور وہ ہمیں جو بتاتی ہے وہ مشرق اور مغرب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے پرانے حکیم نے ایک مقام پر تو یہ کہا گیا کہ کیا علم والا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور جاننے والے بالے برابر ہیں اس بات کو جاری مفتی صاحب ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ سیری ٹائم میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر شوقے سیری شائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال مقصد حیات کے موضوع کے ساتھ خدمت ہے ہمارے ساتھ مہرا نظرین تشریف فرمائے جناب قاری وظفر قاسمی صاحب کیوں نہ اس موقع پہ کہ جہاں بڑی پیاری سی رات ہے اور شب قدر ممکنہ شب قدر جسے کہا جاتا ہے مزید سو کو اور بڑھاتے ہیں اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کیا رہتا کلام جاؤ نگ رے بچھاؤ کے ادب کا آیا جے بچھاؤ پل کے ادب کا یا سب کے چل یعنی قدم کدم پے پہنچنا پر نہ <تصفيق> نقصانات تو بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ علم جین حاصل نہ کیا جائے تو نقصانات کیا ہوں گے میں یہی عرض کر رہا تھا قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ ہل یقینا یا لمون و لا یا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں شکت. پھر اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ علم شعور آگاہی نہیں رکھتے ان کو حیوان کی مانند قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ کے لہوم الوب کہ ان کے پاس قلب ہے مگر سوچتے نہیں ہیں لہم آ ولاوف سرونا بیا ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں وہ جو علم کی بسارت ہے شعور ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں وہ مثل حیوان کے ہیں تو یہ بات قرآن حکیم نے بتائی گئی علم تو ایک نور ہے روشنی ہے زیادہ راہ ہے اس کے بغیر تو انسان کا آگے بڑھنا کسی معاملے میں بھی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو بات کو جاری رکھیں گے اور حمل کریں گے اپنے کالر کو السلام علیکم ہلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہیں uh, جی میں مسز رحمانی بات کر رہی ہوں دبئی سے جی فرمائیے مترما ہلو جی فرمائیے آپ کی آواز کافی کم آ رہی ہے آپ کی آواز بڑی پراپر آ رہی ہے فرمائیے جی ہاں تو آپ سب لوگوں کو میرا بہت بہت سلام وعلیکم السلام اور تسلیم بھائی موجود نہیں ہے ان کو بھی میرا بہت سلام کہے گا وعلیکم السلام لاہور میں ان تک آپ کا سلام پہنچا فرمائیے ہاں جی اور مفتی اکمل صاحب سے بھی بہت بہت اچھے ہیں بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے مطلب کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہاں جی اور کاری واہی سفر سے آپ کو تو بہت بہت سلام ہاں جی اور میں یہ کہنا چاہوں گی ایک سوال یہ کرنا ہے مجھے زندگی کے حوالے سے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کرتے لیتے ہیں جی ہم نے بس یہ کر لیا جیسے آپ کی ابھی باتیں سن کے ہم نے بنا لیا بس کہ ہم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے جو مشکلات آئیں گی تو ہم اس سے کس طرح سے اپنے آپ کو اس کے حصول جو فائدے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ کوتاحیاں اور یہ نقصانات جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہمارے سامنے آ گئے اب اس کا حصول ہو رہا ہے تو فوائد کہاں تک ہمیں ملیں گے دیکھیے فوائد اس طریقے سے کہ جب آپ علم دین کوئی بھی علم سیکھ لیتے ہیں اس کو ہم علم دنیا کو بھی لیتے ہیں اس میں جب آپ علم سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک سلجھ جاتی ہے ورنہ الجھوئی ہوتی ہے آپ اپنے نفس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں عقل کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے رہنمائی کے لیے ذہن میں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے لیکن جب آپ علم سیکھ لیتے ہیں جو تعلیمات پر مشتمل ہے خصوصاً علم دین جو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل تعلیمات فراہم کر رہا ہے عبادات کے ادائیگی کے طریقے سے ہمیں دے رہا ہے گناہوں سے اشتناف کے طریقے بتا رہا ہے تو ہمارے زندگی میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اس کا فائدہ ہر لیول پر ہوتا ہے آپ گورمنٹ لیول پر دیکھ لیجئے معاشرتی لیول پہ دیکھ لیں عوامی لیول پر دیکھ لیں ایک سلجھا ہوا آدمی جو علم دین سے مزین ہوگا وہ کریکشن کرتا ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا میں اس کی بات کر رہا ہوں جو عمل کر رہا ہے عمل ہی کرے تو اس کا مسئلہ ہے تو یہ قبر سے مجھ کو اتنا شعور ہوگا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اس طریقے سے معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے پھر اس کی ذات کے حوالے سے اگر ہم عقربی امور پر دیکھیں تو موت میں آسانی قبر میں آسانی حساب و کتاب میں پھر جنت میں داخلہ عقربی یعنی کامیابی اور فلاح جس کو اللہ نے قرار دیا وہ اس کو حاصل ہوتی ہے تو علم دین سیکھنے کی برکت سے نہ عبادات صحیح طریقے پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے گناہوں سے اجتناب میں آسانی ہوتی ہے آپ کو بہتر ہو جاتا ہے اچھا آپ کی بات سے یعنی یہ مراد ہوا کہ جو معاشرتی معاملات ہیں اس کے اندر بھی آدمی بڑا نفات اللہ ہو جاتا ہے اور جو اپنی عبادات کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی بڑا نفاتلہ ہو جاتا ہے تو عبادات میں جیسے کہ نماز ہے تو نماز جو ہے وہ جب تک مکمل طور پہ علم دین نہیں حاصل کیا تو صحیح طور سے نماز ادا نہیں کر سکتا یہ کہنا چاہتے ہیں جی ہاں دیکھیے نبی حدیث میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تو حجی سے کہہ رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ بندہ ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی صحابہ کرام صحابۂ علموان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں پیشہ فرمائے اس لیے کہ رکو صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکو غلط کر دیتا ہے انہیں نماز میں کوتا ہی رہ جاتی ہے کہ ساٹھ برس تک کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں علم دین تو بہت ضروری ہے اسی طرح روزے کا معاملہ ہوگا جب تک نکل کو نہیں سمجھیں گے ہاں جب تک تمام عبادات کا مکمل ادائیگی کا وسیع علم نہیں سیکھیں گے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو اس سے کما حق فائدہ حاصل نہیں ہوتا اچھا ایک بات مفتی صاحب اب اس میں موضوع کے ہمارا اس طرف آ گیا ہے جہاں پر ایک تصور گنا کا بھی سامنے آتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے علم نہیں سیکھا کئی طور سے اب علم نہ سیکھنے کی وجہ سے آپ سے گناہ سر ہو گیا علم سیکھنے کے باوجود بھی گناہ سردر ہوتا ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ گناہ بیسکلی ہے کیا یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ آپ گناہ ہو گیا لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ گناہ ایکچولی ہے کیا اللہ کی فرمانی کسی سطح پہ کسی جگہ پہ کسی طرح سے اللہ تعالی کی نافرمانی گنا ہے اور اس کا کینوس کتنا وسیع ہو سکتا ہے مثال کے طور پر گناہ کی ابتدا اور اس کی انتہا کو دیکھنا چاہیں اس کی جائے گا دیکھئے ظاہر سی باتیں انسان زندگی میں چونکہ ہر وقت امتحان میں ہے تو جہاں بھی جائے گا جس سطح پہ جائے گا اس کے لیے ایک وائے ہوگا یعنی ایک صحیح اور غلط راستہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں بعض لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں اور گناہوں کی پوٹلی ساتھ میں لے کر آتے ہیں ایک گچری لے کر آتے ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہے بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ٹھیک یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے دین حاصل کر رہا ہے کس لیے دنیا میں مال حاصل کر رہا ہے کس لیے تو گناہ کا تو یو سمجھ لے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیر اور شر کا مارکا ہر سطح پہ ہر جگہ پہ ممکن ہو سکتا ہے اچھا اسی صاحب ایک بات یہ فرمائیے کہ علم حاصل کیا علم دین حاصل کیا تو کیا ہم جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا ایک بات کہی تھی کہ کیا پیورلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہوں سے مکمل طور پہ بچ جائیں گے علم سیکھنے کا الگ چیز ہے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا بات جاری رکھوائیں گے اور ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے سری ٹائم میں ایک مختصر صفحے کے بعد خواتین سہری چائن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے دیکھیں جناب ان پیارے سے لمحات میں کہ جہاں منادی پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی بخشوں کا طلبکار اور مقصرت کا طلبکار ہمارے ساتھ کون دروز پاک کے نظرانے پیش کرتا ہوں شامل ہے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی میں سیالکوٹ سے کرن بات کر رہی ہوں اجنعت اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے ہاں جی الحمد للہ مفتی محمد اکمل صاحب کو میرا بہت بہت سلام وعلیکم اور مفتی محمد احمد صاحب کو بھی جی اور جو نات خائمے ہیں ان سے میری گزارش ہے یہ ناچ رہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطبہ نہ کرے اور میرا سوال یہ ہے کہ زندگی بندہ گزارتا ہے اور اس میں بے شمار گناہ کرتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے اور اس میں بے شمار گناہ کرتا ہے اور چلا کرتا چلا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے اللہ معاف کر دے گا اللہ واف کر دے گا اس کے لیے کیا کفارہ ہے کفارہ کیا ٹھیک ہے آپ کو بالکل بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جناب میں عارف بول رہا اسلام آباد جی عارف صاحب فرمی میرا آپ سے یہ نعت کی فرمائش ہے سے مگر ہم بھی مفتی صاحب کو بہت بہت سلام مفتی عامر صاحب کو بہت بہت سلام اور آپ کو ماشاء بہت ساری دعائیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی قاری صاحب بڑے پیار سے بڑی چار سے لوگوں کی فرمائشیں آ رہی ہیں ذرا ماحول کو مزید دوبالا کرتے ہیں پہلے تو میں مناز شریف پیش کر دیتا ہوں جو اقبال محمد صاحب نے احتکاف کے مناظر سے بالکل بالکل اور جو لوگ احتکاف میں بیٹھے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے احتکاب کو قبول منظور کر اور یہ دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ سال مدینہ شریف میں احتکاف میں